صلی محمد رسول کریم آدمی عمل تب کرتا ہے جب آدمی کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ ہو ہاں جی اگر جذبہ نہ ہو تو آدمی عمل نہیں کر سکتا آفد عظیر احمان صاحب بیٹھا ہے آفد عزیر احمان ہے گی کہ نہیں ہے نہیں پرس میرے پاس آیا کہ بالکل کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے اور میں نے ٹیوشن والوں کو فارغ کر دیا اور طبیعت بہت خراب ہے اور خاص طور سے کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے تو کسی نے نظر لگائی ہے کچھ کیا ہے تو نظر بھی لگ سکتی ہے یہ ہے پیک اثرات ڈشیز ہے اس پر میں نے غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس کا بلڈ پریشر بہت لو ہے میں نے کہا میرے ساتھ جائیں کہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں تو اس کا بلڈ پریشر چیک کیا تو نائنٹی بائی سکسٹی تھا منیمم نارمل لیول ہے اچھا تو بولے نہیں تھا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے شادی شاق شانچ بجے میرا ہوتا ہے نا میں اس پہ کام کرتا ہوں آرجی صاحب آواز آ رہی ہے بند کریں بند کر دیں سکون ہو گیا نا باہر کتنے پنکھے جاری رہے ہیں ایک, چند جی؟ ایک نیچے والا چل رہا تھا بیٹھو تو بند نہ کریں جی؟ گے جی؟ ایک آدمی بیٹھے او جی؟ او او او او ہوئے اور چل رہا آپ برشر صاحب آواز آ رہی ہے ماشاء جی تو بات شروع یہ کی تھی جی کہ آدمی عمل تب کرتا ہے جب آدمی کے دل میں عمل کا جذبہ ہو ہاں جی جذبہ اور شوق ہو تو اسے میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ ہمارا حضرت مان صاحب ہمارا ایک ردار ہے اس نے بتایا کہ کام کرنے کا بالکل جذبہ ختم ہو گیا ہے کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے اور طبیعت خراب ہو گئی ہے میں نے اپنے والوں کو بھی فارغ کر دیا کیوں کہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں اور سخت نظر لگی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے نظر بھی لگ سکتی ہے اس پیار آر پر غور کرنے میں یہ بات کا خیال میں آئی کہ اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہے میں نے کہا میں آپ کا بلڈر چیک کروں بلڈر میں نے چیک کیا تو نائنٹی بائی سکسٹی تھا تو یہ منیمم نارمل لیول ہے بعض آدمی اس میں چکرا کر گر بھی سکتا ہے تو میں نے کہا آپ ایک چمچ روزانہ نمک استعمال کیا کریں پانی میں چائے میں سب چیزوں پر. اس سے کہا میں ٹھیک ہو گیا شکر اگر چڑھے ہوتے ڈاکٹروں کے ہاتھوں تو آپ ایک ہزار کا ٹیسٹ کراتے اس کے بعد پھر جب ایک ہزار کا ٹیسٹ کرایا ایک ہزار کی دوائی بھی لکھنی ضروری ہے اس کا مریض کو فائدہ ہو یا نہ کھا سکتے کہہ رہا تھا کہ دل میں جذبہ نہ ہونا صحت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اس کی بنیاد وفل تعالی یہ پہلی مرتبہ ہم نے تصوف کی کتابوں میں پہلی مرتبہ حضرت بلالا شب سادوی صاحب کی کتابوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے بعد میں کہتے مجھے یہ باتیں ہو رہی کہتے اس کا سفرات زیادہ ہوا ہوا ہے حکیم سے علاج کرائے ترمیت صاحب کا کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے مدفر صاحب دو دن پہلے تعلیم میں ایک تھا نا وہ کیا تھا یاد آیا کچھ آپ کو لمگیر صاحب یاد آیا وہ تو سائنس سمٹم باپ کہہ رہا ہے نا وہ تو آپ اس کا علاج معالجہ کہہ رہے ہیں مریض کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا تکلیف ہے وہ یاد رکھنے کی بات تھی ذکر میں کہ روشنیاں نظر آتی ہیں ہاں روشنیاں نظر آتی ہیں جی؟ سب ہے؟ یہی جی جی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا سفرات زیادہ ہوا ہوا اس کا علاج کرا تو روشنی نظر آتی ہیں اگلے قدم میں پھر جو ہے تو اوٹ پٹانگ اور پاگل پونے کے آلات ہوتے ہیں نے کہا جی؟ کہ اس کا سفر جو ہے اس کا علاج کرایا جائے خیر بات یہ تھی کہ آدمی کے جذبہ میں جذبہ آپ جذبہ کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے مزاج صاحب بتائے اور جذبہ کے حالات اور سوانی عمریاں سابق رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حیا حالات اور علیہ مصر اسلام کے حالات اور حضور صلی اللہ نصیرت یہ چار چیزیں پڑھنے سے دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے و فضلی تارہ ناولوں سے زیادہ دلچسپ ہیں اور جو آپ حضولیات مسجدوں میں بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ پر آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ دلچسپ ہیں میں اسلام آباد گیا تو وہاں ایک آدمی سلسلے بی تھے اس کی والدہ صاحب نے کہا کس کے, کہ کے کمر میں درد ہے وہ علاج کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا اس نے مجھے کوئی چیز دکھانے کے لیے کہ آپ اوپر بیلے ریویو کمپیوٹر والے کمرے میں آئے ہیں اور اس میں میں آپ کو دکھاؤں کوئی چیز دکھا رہا تھا اس کو بیٹھا میں نے کہا کہ آپ کے کمر کا در آئی نہیں ہوگا سے کیوں میں نے کہا آپ کے کمر کا درد یہ کرسی ہے اس پر کتنے گھنٹے تو جو اس نے بتایا تو کمر کا درد پہ کی پریشانی انٹرنیٹ والے تو دبا کہتے کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے اور گر جاتے ہیں تو کہا تم نے برخدار وہ اتنا بیدار رکھتی ہے اتنا الرٹ رکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے انتہائی سخت ذہنی تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا تو لہٰذا جب کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ تو اتنی ہم آپ کے نزدیک نہیں ہے پائیے کہ امتان سر پڑھائے ہوا پھر اپنی فکر اتنا کنجنس کا بھی ہے جتنا آپ کو الرٹ رکھتی ہو وہ چیز تو لہذا اس میں آپ کو پڑھا جاتا ہے سکون آپ کو نہیں جا جاتی تو ان چار چیزوں کے پڑھنے سے دل کی سستی دور ہوتی ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے آدمی کو ان چار باتوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز زیر مطالعہ رکھنی چاہیے جن کی کتابوں کو بار بار پڑھا ہوا یاد ہوئے ہیں پھر یہ پڑھتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور کوئی کوئی یگتا ہٹ ہاں محسوس نہیں پھر پڑھنے سے جس کو آپ بوریت کہتے ہیں کوئی یگتا ہٹ ہاں محسوس نہیں ہوتی دوسری بات عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا یہ نومان صاحب بتایا جی جو اس کا عجر ہے اس جو ملنے والا عجر ہے اس کا کام میں یقینا یہ تو آپ حاصل بتا رہے ہیں نا ذریعہ کیا ہے اس کا وہ یہ بات کس ذریعے سے حاصل ہوگی جی ہاں نا تو پہلے ذریعہ کو بتانا ہوتا حاصل تو نسیجہ ہے وہ گاسا کس سے ہوگا بتانا اسی کو وہ فضائل اعمال فضائل اعمال پڑھنے سننے سے فضائل اعمال پڑھنے سننے سے اول کا جذبہ آدمی کو نصیب ہوگا ٹھیک ہے نا تو اولیاء اللہ کے آلات میں جو تھی کون سی کتابیں آپ کو بتائی تھیں ایک حضرت الولیا بتائی تھی البساتین ال... ال بتائی تھی اور آ... کتابوں کی درسگاہ صاحب اس کا ہی نام ہے اور دوسری کا کیا نام ہے اور تیسری کا کیا نام ہے وقت اور کاروانی اتنی دلچسپ کتابیں ہیں کہ آدمی کو پڑھنے سے بہت کر دیتی ہیں اور اتنی مفید ہے کہ آدمی کو آدمی کی زندگی بدل کر رکھتے ہیں تو پھر سوانی بزرگوں کی ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے سونی عمریاں جو ہیں شائع ہوئی ہوئی ہیں اگر مولانا رشی رنگ گنگوی رحمۃ مطلب اللہ کی سوانی شائع ہوئی ہے. مولانا کا سمنا رحمتہ اللہ کی ہیں مولانا حل میں سارن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی شائع ہوئی ہے حضرت مولانا رشانوی صاحب رحمۃ اللہ کی شائع ہوئی ہے حضرت مولانا ذخیرہ صاحب کی شائع ہوئی ہے حضرت مولانا ذخری صاحب کی کتاب جو ہے آپ بی تھی وہ زبردست ہے علی اللہ کے حالات پر اور ان کے اپنے حالات پر منحصر ہے کاروان زندگی آپ بی تھی حضرت علیمیہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے امیر کاربان ان کی اضوان حیات لکھی ہوئی ہے امبیالم اور اس کے صاب اکرام کے آلات میں حیات حکایت مولانا نظریہ صاحب کہ بہت معیاری اور کتاب بہت اثر والی ہے حیات صاحبہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ والی اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا سے احتیاط ہے کہ انہوں پارسیوں کا تبصرہ نہیں ہوا ہوا روایات ہی روایت جمع ہیں لہذا بعض روایات سے آدمی کو مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں مسن کون سی غلطی میں نے بتائی تھی جی افضل صاحب ذکر جس کا اس میں ایک اثر بیان بیانداللہ بن مسودہ دلہ دیں گے کہ عبداللہ بن اباز صاحب سیار صاحب عبد اللہ بن مسودہ دلّہ کا اثر بیان ہوا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جاری ذکر کر رہے مسجد میں اور ان کو عبداللہ بن مسود اللہ نے پکڑ کر مقصد سے نکال دیا چونکہ اس پر تبصرہ نہیں ہوا ہوا تو ہمارے کئی ساتھی اس پر وہ اسپات نظریہ کو لے لیا کہ ذکر بلجہار ناجائز ہے کیونکہ صاحب نے اس کو کیا ہو, منع کیا ہوا ہے تو اس بات علمان عباس کی انہوں نے کہا کہ وہ, وہ ایسے لوگ کوئی غیر معیاری لوگ تھے جن کی اور حرکتوں کی وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا ذکر بلجہار کو ناجائز قرار دیتے انہوں نے نہیں نکالا تھا تو صادی کا اثر اگر حزیز کے خلاف آ رہا ہو تو پھر ماہرین سے اس کی تشریح کرائی جاتی ہے صادی یعنی کا قول اگر آسار صحابہ حدیز کے خلاف آ رہے ہوں اور سعادی کا اثر یہ مستند ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کا کہا ہوا ہے اس کی پھر تشریح کی جائے گی کہ کس سیاق و سباق میں انہوں نے کیا اس بات کو تو علماء نے تشریح کی پھر ان کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کی دوسری کسی آرکز گروس ہے انہوں کو نکالا تھا جب بلجار پن نہیں نکالا ہوا ساتھ. تو اس میں ذرا اس بات کی احتیاط ہے سیرو صحابہ جو ہے تو لکھی ہوئی ہے آزم گڑھ والوں کی صاحب اکرام کے آلات میں کتابیں پھر مختلف صاحب اکرام کے آلات لکھے ہوئے ہیں علی میاں صاحب نے کوئی فلفاط راشدین وغیرہ پر لکھا ہوا ہے جی معلومات میں ہے آ جے اچھا سیدھا تعلی وغیرہ کس کی لکھی ہوئی ہے اچھا ہاں بہار یہ تاریخ الخلفا جو رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی ہے خلفاء رحجین کے آلات اور خلفا کے بہت ابرک موت کتاب ہے البدایہ البدایا نہ کثیر کی بہت عجیب کتاب ہے ساتھ اللہ اب نے کثیر کون سی سدی میں گزرے ہیں جیسے صاحب سا بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے جی علامہ کثیر کون سی سدی میں گزرے ہیں ساتویں ہی میں ہیں کہ تیسری میں ہیں اچھا ماشاءاللہ چھڑی چھٹی شادی تک کیا اس میں آئے ہوئے ہیں البتایا بتایا آیا نا جی پھر علامہ اب نے کثیر کی کتاب ہے قص الانبیاء ایک رس المبیا غیر مصنع کتاب ہے کسی آدمی کے دیکھی ہوئی ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہے عام طور پر لوگوں نے اسی کو پڑھی ہوئی ہے لوگ اسی کو بولتے رہتے ہیں اور وہ بہت غیرمصنعت باتیں اس میں کتاب جو ہے تو علی میاں صاحب کی ہے ایک رس المبیا علام امن کثیر کی ہے جو بہت محقق محکمی عزیز کے بہت ماہر ہیں اس کے علاوہ سیرت النبی ہے کیونکہ موجودہ دور میں حضرت مولانا نشب السانی صاحب کی نشق شطیب ہے اور صوفی اقبال صاحب کی رت المجموعہ ہے اور سیرت النبی ہے تو سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی شبیر نعمانی صاحب کی ہے سیرت النّبی کا سلمان منصور پوری صاحب کی ہے سیرت المصفیٰ مولانا عزیز کا صاحب کی ہے سیرت نبی جو شبلی علامانی صاحب کی اور سیر سلیمان نبی صاحب کی اس کی پہلی دو جلدیں شبلی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں اور شبلی صاحب تحقیق کے تو بہت ماہر تھے لیکن سلاسل بی سے گزر کر کامل آدمی نہیں تھے اس کی پہلی دو جلدیں ان کی ہیں پہلی جلد میں ان کا جہاد کا مضمون ذرا کمزور لکھا ہوا ہے جس کا ازالہ کی سیرت مصطفیٰ نے کیا ہوا ہے اور خطبات مدراس تو سو سال لٹریچر میں ناجواب کتاب اس کا جواب ہی نہیں تو اس مطالعے سے دل کا جذبہ بنے گا ٹھیک ہے نا سر یار تھوڑا بہت ان کتابوں پر خرچ کر کے آدمی اپنے نفس کو اس مطالعے کا پابند کرے آدمی جو مطالعے کا پابند ہوتا ہے تو اس نے فضول باتوں سے پھر فارغ ہوتا ہے وہ اس کے استعمال سے واپس آئے بڑا گلی گئے تو ہمارے وہ سامان میں ایک سالہ نکلا جو کراچی کا کوئی رسالا ہے تو اس رسالے نے سب کراچی کے منفی کام جو ہوئے, ہوئے اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے خلاف پراپنڈا جو گپلے ہوئے, ہوئے کا تذکرہ جو رشوت لی گئی تذکرہ تو ہمارے ایک ان کا مزاج ہی نے ان کا لیا ہوا تھا تو وہ پڑا ہوا تھا ہمارے گھر پر تصاویر اللہ اس میں تھی عورتوں کی مردوں کی تو میں سج اس کتاب کو جاری پڑھے گا اس کا ترکینی زید بنے گا ہر چیز پر ترکینی جذبات کا بنے گا اپنے ایپوں سے نظر ہٹ دوسروں کے ایپوں پر نظر جائے گی اور اس کی اصلاح کا راستہ مارا جائے گا لمیر صاحب کا بیٹھو جو اجتماع پر گیا تو کدھر ہے اچھا اچھا ہاں اجتماعی امار تو اس لیے ہوتے ہیں کہ انفرادی امال وجود میں آئیں اور سیر سپاٹا کر کے یہاں لوگ جو ہے وہ شامل نہ ہوں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے استعمال سے کچھ بھی اصل نہ کیا اجتماعی معلوم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انفرادی امال وجود میں آ جائیں کہ جب آدمی اکیلا ہو تو اپنے اعمال میں لگا رہے تو ان کتابوں پر کچھ خرچہ کر کے اپنے نفس کو اپنے ذہن کو مطالعے کا پابند کریں ٹھیک ہے جی تاکہ ذہن میں منفی خیالات کا آنا بند ہو ٹھیک ہے نا سالے مطالعہ بہت مفید چیز ہوتی ہے جو ذہن کے پراگندگی کو اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ